حضور مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے قتاوہ فیض رسول میں ایک جگہ تحریر فرمایا کہ سونا اگر پیش بہا مہنگا ہو جائے جی مثال انہوں نے دی مثلا ساڑھے سات تولے سونا اگر ایک لاکھ سے تجاوز کر جائے تو پھر اس پہ زکوات واجب نہیں ہوگی تو اس کی حضور کیا صورت ہے اس وقت تو سونا باون ہزار روپئے چون ہزار روپے تولا ہے نہیں نہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے زکاتی انہوں نے یہ اگر پیش مہنگا ہو جائے تو پھر زکات واجب نہیں ہوگی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ پیش بہا مہنگا ہو جائے تو اس سے مراد کیا ہے وہ فتوا فتو فیض رسول موجود ہے لیکن اس میں تو پھر سب لوگوں کو جان چھوٹ جائے گی اگر اس پر عمل کیا جائے اگر یہ عمل کیا جائے تو پھر تو سب لوگ سونا ہی لے کر کے رکھ لیں گے بھائی کتنی اچھی رعایت ملی ہے کہ جب سونے سے زکوت ادا نہیں ہوگی میرا خیال ہے پورا فتوا پڑھا جائے کوئی نہ کوئی اس میں سقم یا تو سوال پڑھا جائے کہ سوال کیا ہے اگر پیش بہا مہنگا بھی ہو جائے پیسے آدمی کے نہ ہوں تمہارے فکا نے لکھا کہ پھر وہ سونے میں زکات دے سونا دے زکات میں اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا زکات دینے سے فرار ہو جائے اگر اس کو جائز کر دیا جائے وہ کس تنازع میں انہوں نے لکھا اس کو میں پہلے دیکھوں گا اور اس کے بعد آئندہ اتوار کو اس کا جواب دوں گا کہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا لیکن بہرحال سونے اور چاندی پر زکات ہے چاہے کتنا ہی مہنگا ہو جائے